الله خطمون صدق الله اللہ تجھے اے بلبلے ناداں نواسو, جی بل نواسو جی ہے گانے کی مگر مجھے پڑی ہے فکر تیرے آشیانے کی کفس بھی دام بھی مقراز بھی بالکل نئے ہوگے گے نئی ترکیب ہوگی تجھے پندے میں پھنسانے کی اگر اس گلشن میں رہنا ہے بدل لے تو بھی ڈھنگ اپنا ورنہ سمات بھی نہ ہوگی پھر کسی کے چہچہانے کی ارباب علم دانش وارثان قلب و جگر اور جیش محمد کے پروانوں موضوع کی وسعت کا خیال بھی پیش نظر ہے اور وقت کی قلت کا شکوا بھی بہرحال جہاں تک ہو سکا اور آ گردانی کروں گا نتیجہ احکم الحاکمین کے سپرت عزیز آنے من حدیبیہ کے تمام اسباق و معارف کو بیان کرنے کے لیے منٹوں کے بجائے گھنٹوں بلکہ ذرائع سفر شروع کرتے ہیں حضور کے خواب سنانے پر صحابہ کا عمرے کے لیے امادہ ہونا ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر سپہ سالار کسی نیک کام کا اظہار کرے تو تمام سپاہی پر جوش بشر خزائی مشرک کو جسوس بنانا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر غیر مسلم قابل اعتماد ہو تو جہاد میں اس سے مدد لینا جائز ہے جہاں دیگر غزوات کفار سے جہاد و قتال کا درس دیتے ہیں وہیں یہ غزوہ سبق دیتا ہے کہ اگر وہی یہ غزوہ سبق دیتا ہے کہ بعض مواقع میں کفار سے مذاکرات امن و سلامتی اور سلو سکون کی گفتگو بھی زیر بحث آنی چاہیے رسول اللہ کا یہ فرمان <تصفح> لا علونی خطن یعظمون نفیحہ حرمات اللہ, اللہ, اللہ آتے تو <تصفح> ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر مشرقین کہ اگر مشرقین شاعر اللہ کی تعظیم کا مطالبہ کریں تو مسلمانوں کو اس کا ماننا لازم ہے دست کو فار کے گرفتار ہونے کے باوجود رہا کر دینا ہمیں حسن سلوک کا ایک فاتح اور کامیاب سپا سلار وہ نہیں جو صرف میدان جنگ میں دشمن کو شکست فاش دے بلکہ ایک فاتح اور کامیاب سپا سلار وہ ہے جو میدان دور اندیشی سے میدان مقالمہ میں بھی ایسا کردار ادا کرے جو بعد میں فتوحات کا راستہ ہم بار کرے غزوہ حدیبیہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ جب نے اسلام سے ہم کلامی ہو تو جیش محمد کا سپاہی تلوار یا کراشن کوف لے کر مغیرہ بن چوبہ کی طرح محافظ کی ڈیوٹی سر انجام دے حضرت علی سے معاہدہ تحریر کروانا ہمیں سیکرٹری کے جواز کا درس دیتا ہے یہی وہ غزوہ سبق دیتا ہے کہ قیادت پر مکمل اعتماد و بھروسہ ہو قصہ ابو بصیر و ابو جندل ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر دشمن ظلم کرے اور اپنے کنارہ کش ہو جائیں تب بھی حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے کھلم کھلا حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے صبر من نہ چھوڑے تو پھر مجھے کہنے دیجئے شب گرہ بھی گزر جائے گی شہر ہوگی شب گراہ بھی گزر جائے گی شہر ہوگی راہ وفا میں یہ منزل بھی ہم سے سر ہوگی باہر تازہ بہت جلد آنے والی بارے ہے خزاں کی زندگی بارے اب بارے اور مختصر بارے ہوگی پرچم حق جمع کے پاس مانو اس میں دور نہیں کہ غزوہ حدیبیہ بیا مغلوب ہو کر کی گئی لیکن یہی صلاح فتح مکہ کا مقدمہ بنی یہی صلاح ید فی اللہ اللہی جن کے ظہور کا سبب بنی اے فتح ارضی کے دلتے اجلے اجل دامن پہ بسنے والے مسلمانوں یہ بات دل و دماغ میں کر لو کہ جب بھی دین کی سر بلندی کے لیے لشکر اسلام نے اسلام سے جہاد یا سلاح کرے تو اللہ کی مدد و نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے یہی وہ غزوہ ہے کہ جس میں صحابہ کو رضاء الہی کا سرٹیفکیٹ ملا یہی وہ سے سلاح کرنے کے درس دیتا ہے جو کہ بڑے دشمن سے سلاح کر کے چھوٹے دشمن کو تہ طے کر دے یہی غزوہ بتاتا ہے کہ اتوار حال کا نہیں بلکہ مال اور انجام کا ہے یہی غزوہ پکار کر کہتا ہے کہ جیش محمد کی نظر حال پر نہیں بلکہ مستقبل پر ہونی چاہیے تو پھر مجھے کہنے دیجئے اے ہوائے شب تجھے دگا سے ملنا ہے سو تیرے پاس امانت ہے امانت ہے امانت ہے یہ گفتگو میری